رمت علی گم مہاتو کم اب ان عورتوں کا بیان ہے جن سے نکاح حرام ہے تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں چاہے سوتےلی ماں ہو چاہے سگی ماں نانی بھی حرام ہے دادی بھی حرام ہے وہ بنا اور تمہاری بیٹیاں تم پر حرام کی گئیں اس میں پوتی بھی داخل ہے اور نواسی بھی حرام ہے اور پوتی بھی حرام ہے وہ اور تمہاری بہنیں حرام کی گئیں سگی بہنیں بھی حرام ہیں اور سوتےلی بہنیں جو باپ کی طرف سے ہوں وہ بھی حرام ہے اور جو ماں کی طرف سے ہوں وہ بھی حرام ہے سوتےلی بہن سے مراد یہ ہے کہ جس میں باپ سگا ہو یا ماں سگی ہو تو ایسی بہن سے بھی نکاح جائز نہیں وہ اماں اور تمہاری پھوپیاں حرام ہے وہ خالہ تو کم اور تمہاری خالہ حرام ہے وہ بناط العقی اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں تم پر حرام ہیں وہ بنات الف اور تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں تم پر حرام ہیں جو عورتیں حرام ہیں ہمیشہ کے لیے ان سے پردہ نہیں اور جن عورتوں سے کبھی بھی نکاح ممکن ہے ان سے پردہ کرنا لازم ہے یہ قاعدہ یاد رکھے تو ماں سے دادی سے نانی سے بیٹی سے پوتی سے نواسی سے بہن سے پھوپی سے خالہ سے بھتیجی سے بھانجی سے پردہ نہیں اسی طرح عورت کا بھی ان مردوں سے پردہ نہیں یعنی بھتیجی چچا سے پردہ نہیں کرے گی بھانجی اپنے ماموں سے پردہ اس پر لازم نہیں وہ لاتی اردا نم تمہاری رضائی مائیں تم پر حرام کی گئیں وہ عورتیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا سگی مائیں نہیں ہے لیکن دودھ کے رشتے کی وجہ سے تمہاری رضائی مائیں وہ حرام ہے اخوات کو من رضا آتی اور تمہاری رضائی بہنیں بھی حرام ہے یعنی جس عورت کا تم نے دودھ پیا اس عورت کی جو بیٹیاں ہیں وہ تمہاری بہن ہو گئیں اور وہ رضائی بہنیں تم پر حرام ہیں وہ ام مہاد اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس تم پر حرام ہیں وہ ربا ابو کم فی حجور اکم منسا اکم داخل تم بے ہن اوپر جتنے رشتے بیان کیے گئے سب ہر صورت میں حرام ہیں اب وہ رشتے بیان ہو رہے ہیں کہ بعض صورتوں میں حرام ہے اور بعض صورتوں میں جائز ہے پہلی صورت بیان ہوئی کہ جن عورتوں سے تم نے نکاح کیا ان کی وہ بیٹیاں جو دوسرے شوہر سے ہیں وہ تم پر حرام ہیں اگر تم نے اپنی بیویوں سے خلبت سہیا کر لی خلوت کر لی تو اب اس کی بیٹیاں جو ہیں تو دوسرے شوہر سے لیکن تم پر حرام ہے فعلتا لم دخل تم بھی پھر اگر تم نے قربت نہ کی خلوت نہ پائی گئی فلاں تو تم پر کوئی حرج نہیں تم ان عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو تو قاعدہ کیا مقرر ہوا قاعدہ یہ مقرر ہوا کہ جو عورت سے نکاح کیا جائے اس کی وہ بیٹی کہ جو دوسرے شوہر سے ہو اگر نکاح کرنے کے بعد اس بیوی بی سے قربت کر لی جائے یا خلوت ہو جائے تو وہ بیٹیاں بھی کیا ہو جائیں گی حرام ہو جائیں گی ان سے نکاح نہیں ہو سکے گا اور صرف نکاح ہوا رخصتی نہ ہوئی خلوت بھی نہ ہوئی اور اس نے اسے طلاق دے دی تو اب اس کی ان بیٹیوں سے وہ نکاح کر سکتا ہے کہ جو دوسرے شوہر سے ہیں اس آیت کریمہ میں ایک لفظ گزرا فی حجور یم اس کی لفظی معنی یہ ہے کہ وہ بیٹیاں جو ہیں تو تمہاری بیوی کی بیٹیاں دوسرے شوہر سے ہیں مگر تمہاری پرورش میں ہیں تمہاری تربیت میں ہیں تو یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ایک مستحب ہے کہ جب کوئی شخص دوسری عورت سے نکاح کرے ایسی عورت سے نکاح کرے کہ جو صاحب اولاد ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی اولاد کو اپنی اولاد جیسا سمجھے اور اس کے حقوق ادا کرے اللہ تعالیٰ اسے جنت کی اعلی عطا فرمائے گا تمہارے سگے بیٹوں کی بیویاں یعنی تمہاری بہو تم پر حرام ہے اب یہ سگے بیٹے کا ذکر ہے اس سے منہ بولے بیٹے کا ذکر خارج کیا گیا مراد یہ ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی تمہاری بہو نہیں اس سے پردہ ہوگا منہ بولی بیٹی سے بھی پردہ ہے منہ بولا رشتہ شریعت میں کوئی معتبر نہیں ہے ہاں رضائی بیٹا جو ہے جو دودھ کے رشتے سے بیٹا ہے اس کی بیوی وہ بہو کے حکم میں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ دودھ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں وہ ان بَيْنَ بین یہ بھی حرام ہے کہ تم اپنے نکاح میں دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کر لو یعنی دونوں بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کر لینا یہ حرام ہے ایک عورت سے نکاح کیا اور اسی کی بہن سے بعد میں نکاح کیا پہلا نکاح تو ہو گیا لیکن جو بعد میں نکاح کیا وہ نکاح نہیں ہوگا اور اگر دو عورتوں سے نکاح کیا دونوں آپس میں بہنیں ہیں اور ایک ہی ساتھ نکاح کیا ایک ہی الفاظ کے ساتھ کہ میں ان دونوں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں تو یہ نکاحی منعقد نہیں ہوگا یہ شرعی مسئلہ ہے یہاں پر یہ بھی ارض کر دوں کہ پھوپی اور بھتیجی دو عورتیں ہوں جن کا آپس میں رشتہ یہ ہو کہ پھوپی اور بھتیجی ہو تو وہ حدیث سے حرام ہے ان دونوں عورتوں کو ایک مرد اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا اسی طرح خالہ اور بھانجی دو عورتیں ایسی ہوں کہ جن کا آپس میں رشتہ یہ ہو کہ ایک دوسرے کی خالہ ہو اور دوسری اس کی بھانجی ہو تو ایسی دو عورتوں کو بھی نکاح میں جمع کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا لیکن یہ حرمت عارضی ہے اگر اس عورت کو طلاق دے دے اور وہ عدت گزار لے اب اس کی بہر سے نکاح کرے تو جائز ہے اس وجہ سے سالی سے پردہ لازمی ہے کیونکہ پردہ اس عورت سے نہیں ہوتا جس سے کبھی بھی نکاح نہ ہو سکے وہ ان تجما بین الختعی تم دو عورتوں کو اپنے نکاح میں جمع کرو یہ بھی حرام ہے اللہ ماقدلف مگر جو پہلے ہو چکا وہ اللہ تعالی معاف فرما دے گا لیکن حکم یہ ہے کہ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد جن جن کے نکاح میں ایسی عورتیں تھیں وہ فوراً ان سے جدا ہو گئے اور اب تو یہ حکم آئے ہوئے چودہ سو سال گزر گئے شریعت نافذ ہو چکی اب اگر کوئی ان عورتوں میں سے کسی سے نکاح اس طرح کرتا ہے تو وہ نکاح ہی نہیں ہوگا ان اللہ کان غفور رحیمہ بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے سورت النساء میں بڑے اہم مسائل بیان کیے گئے ہیں اور آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس پر علما نے کئی کتابیں لکھی ہیں کیونکہ سورت النساء میں بعض ایسے مسائل ہیں کہ جن کی ہمیں بہت ضرورت ہے فی زمانہ خاندانی نظام کے لیے اور معاشرتی اس میں جو برائیاں ہیں ہمارے معاشرے میں اس کا حل اس میں موجود ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی قرآن مجید فوقان حمید کی خوب و برکتیں عطا فرمائے الحمدللہ للہ چوتھا پارا مکمل ہوا یہ اسی کا فضل ہے اسی کا کرم ہے